السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز لائبریری کراچی الحمد للہ نحمده ونعوذ من شرور ومن اعمالنا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 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله بالسمع والطاعة ولو أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة بسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعذوا عليها بالنواجز وإياكم بمحدثات أمور فإن كل محدثة بدعة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری تھی وہ احادیث جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری وسیعت ہیں یا ایسے ارشادات کی جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی باتیں ہیں تاکہ ہمیں ان کی اہمیت کا احساس ہو اور وہ امور ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائیں کیونکہ وہ فیصلے اور وہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسی تعلق سے نبی علیہ السلام کی ایک بڑی جامع وسیعت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ حدیث کے شریف الفاظ سے معلوم ہوتی ہے یہ وسیعت آپ نے کس وقت فرمائی اس وقت کا تعین نہیں ہے کس موقع پر فرمائی اس موقع کا تعین بھی احادیث سے نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد ایک عمومی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس خطبے کی خاصیت اور تاثیر صحابہ کرام نے ان الفاظ سے ذکر کی کہ ظرفت وارفت منوجلت منہ القلوب وہ خطبہ سن کر تمام سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل انتہائی نرم ہو گئے دلوں کے اندر اللہ تعالی کا خوف اور خوشیت بھر گئے ہر سننے والا اشک بار تھا اور رو رہا تھا ایسی کیفیت اس سے قبل کبھی پیدا نہ ہوئی حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وعظ کا یہ حقیقی مقصد ہوتا کہ آپ سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں آپ کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ منہ نفی ہے جب میں واضح کرتا ہوں تو میری یہ چاہت ہوتی ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے ابھی پکڑ لوں اور جہنم سے کھینچ لوں تمہیں جہنم سے دور کر دوں یہ میری خواہش ہوتی لیکن آج کا خطبہ انتہائی پور تاثیر تھا ہر آنکھ رو رہی تھی اور ہر دل خوف کے جذبات سے لبریز تھا ایک صحابی نے ہمت کی اور نبی السلام سے ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا انح معتم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا غرض اور آج کا خطبہ اتنا پور تاثیر ہے کہ لگتا ہے آپ کا آخری خطبہ ہو لگتا ہے کہ آج کے بعد آپ کو کوئی نصیحت کرنے کا موقع نہ مل سکے فماد آتا ہے اگر یہ تصور کر لیں کہ آخری وقت آ پہنچا تو اس مناسبت سے آپ اپنی امت کو کیا وسیت فرمائیں گے آپ کا آخری پیغام کیا ہوگا جسے وسیعت کے طور پہ نشر کر دیا جائے اور وہ قیامت کے قائم ہونے تک امت کی رہنمائی کا سبب بنتی رہے تو صحابہ کے اس سوال سے اس خواہش سے یہ بات آیا ہو گئی کہ نبی علیہ السلام گویا اپنی وسیعت اور اپنی امت کے لیے اپنا آخری پیغام نشر فرما رہے ہیں اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ بالخصوص آج کے دور کی خرابیوں کے لیے ایک تریاگ کی حیثیت رکھتی ہیں ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو اس مردہ قوم کی حیات کا باعث بن جائے در حقیقت نبی علیہ السلام کا مشن اور آپ کی چاہت اور خواہش امت کے تعلق سے یہ تھی جی امت ان باتوں پر عمل کر کے دین کی اقامت کا راستہ ہموار کریں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے بان عقیم الدین ملا تفرقی کہ سارے مل کر اقامت دین کا فریضہ انجام دو وہ اقامت دین ان باتوں پر عمل پیرا ہونے سے ہوتی ہے ہم نے اقامت دین کی بجائے اقامت میلاد کا راستہ اختیار کر لیا اور سال میں ایک بار گویا نبی علیہ السلام کو زندہ یا پیدا کرتے ہیں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں اللہ تعالی کے وہ بندے اور رسول ہیں جو ایک مومن کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اپنی سنتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اپنی احادیث مبارکہ کے ساتھ اپنی سیرت طیبہ کے ساتھ اور یہی در حقیقت اقامت دین کا راستہ ہے اس بیمار قوم کو اس علاج کی فراہمی کی ضرورت ہے جو یہ طبیب اقدم محمد الرسود اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس بیمار کو قوم کو بطور شفا اتنی بات کفایت نہیں کرے گی طبیب کے پاس کون سی ڈگریاں ہیں اور کتنا تجربہ ہے ایک مریض جہاں بلب ہو اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ڈاکٹر کی تعریفیں کرتے رہیں اس نے فلاں جگہ سے علم حاصل کیا فلاں جگہ سے علم حاصل کیا فلاں ڈگریاں ہیں فلاں اسانید ہیں طویل تجربہ ہے اتنی باتیں کافی نہیں جب تک اس ڈاکٹر کا تجویز کردہ علاج اور نسخہ اسے استعمال نہ کرایا جائے اور محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قوم کے روحانی ڈاکٹر ہیں روحانی معالج اور طبیب ہیں اور روحانی مرض جو ہے وہ جسمانی مرض کی بہ نسبت زیادہ تشویش ناک ہوتا ہے اور اس کو زیادہ مؤثر علاج کی حاجت ہوتی ہے اللہ میں ابن قیم فرمایا کرتے تھے کہ اس قوم کو اس امت کو جسمانی ڈاکٹروں کی بجائے روحانی ڈاکٹروں کی حاجت کیونکہ جسم کے امراض کا علاج تجربات سے ہو سکتا ہے ہماری دادیاں نانیاں بہت سے امراض کا علاج اپنے تجربے کی روشنی میں گھر ہی میں کر لیا کرتی تھی مگر روحانی امراض کا علاج تجربات سے نہیں ہوتا اس کی اساس تو وحی علاحی ہے وہ پیغام ہے جو محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ان امراض کا علاج دلائل کا رہی نے منت ہے تجربات کا نہیں تو یہ قوم جو پسی ہوئی سسکتی ہوئی تڑپتی ہوئی بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے اسے روحانی معالج کے علاج کی ضرورت ہے اور وہ علاج اللہ کے پیارے پیغمبر لے کر آئے جو آپ کی وسیت ہے جو چار امور پر مشتمل ہے چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی بطور وسیعت کے اگر یہ قائم ہو جائیں ان کی تنفیذ ہو جائے تو یہ اقامت دین کا سب سے محکم سب سے قوی اور مضبوط ایک راستہ ہے جس سے یہ دین تاخیام قیامت قائم رہ سکتا ہے جو مسلم امت کی کامیابی کا محور ہے آپ نے فرمایا تھا اوسی حکم تقو میں تمہیں وسیت کرتا ہوں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ میری وسیعتیں کیا ہیں اور میرے آخری پیغام کیا ہے پوری امت کے لیے وہ چار نکات سے عبارت ہیں پہلا نقصہ اوسم بے اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں تقوع اختیار کرنے کی ایک ایسا حاجز ایک ایسی دیوار تعمیر کرنے کی جو تمہارے اور گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے تقوی کی دیوار بڑی اونچی اور بلند و بالا تعمیر کر لو جس کو تم کبھی عبور نہ کر سکو کوئی گناہ سامنے آئے کوئی معصیت سامنے آئے تو وہ دیوار ایک حاجز بن کر تمہیں روک دے اس معصیت کے ارتکاب سے اور یہ وسیعت دنیا کی تعمیر اور آخرت کی کامیابی کی مضبوط بنیاد ہے بلکہ تخوہ پورے دین کا مہبر ہے ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے ارد گرد پورے دین کی چکی دائر ہے گھوم رہی ہے چل رہی ہے بل کے بدول تم جو بھی کام کرو اس کام کا انجام تقوا پر ہے اللہ تعالی کے خوف پر ہے بظاہر کامیابی کا سرا میسر نہ ہو لیکن تم تقوا اختیار کیے رہو تو اللہ رب العزت کامیابی کے راستے عطا فرمائے گا جیسے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی بی کی دعوت کے مقابلے میں تقوی کی دیوار تعمیر کی ہوئی تھی بڑی بلندوں بالا دیوار اس نے تنہائی در تنہائی میں دعوت گناہ دے ڈالی اور یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کا مقابلہ تقوا سے بھرپور ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کا خوف یہ حقیقی تخوا ہے اور بالآخر کامیابی آپ ہی کو ملی حالانکہ ظاہری حالات میں کنویں میں ڈالے گئے ظاہری حالات میں کوڑیوں کے عوض بیچے گئے ظاہری حالات میں ایک غلامی کی زندگی میں جھونک دیے گئے کون کہتا تھا کون سوچ سکتا تھا یہ ٹھکرایا ہوا غلام ملک مصر کا بادشاہ بنے گا اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا جائے گا لیکن بلا آخر بطول کی تفصیل واضح ہو گئی بالآخر کامیابی انجام کی بہتری تقوا کے ساتھ مربوط ہے اور عمدہ رب عزت اگر دنیا میں دنیا کی کامیابی نہ بھی دے بلکہ آزمائشوں کو طویل تر کر دے تو کوئی نقصان کا راستہ نہیں ہوگا بلکہ آخرت کی عظیم کامیابی بطور صلاح کے حاصل ہوگی راج المدا تم راہ تندھا تو جمال فقور انی اخوف اللہ جس نوجوان کو کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہتے مجھے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے تو سب آئے تم کے دلّی یوم اللہ اس نوجوان کو اس ایک بار کے عملی مظاہرے پر قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ تھا فرما دے گا اسے قیامت کی خدت اور میدان معاشر میں سورج کی حرارت سے محفوظ رکھے گا ایک ایسا لطافتوں سے بھرپور سایہ جو اس کی تسکین کا باعث ہوگا اطمینانات اور تسلی کا باعث ہوگا جنت کے داخلے پر منتج ہوگا یہ عظیم نتیجہ ایسے بندے کو حاصل ہو سکتا ہے جو تقویٰ کو ایک حاجز کے طور پر تعمیر کر لے تقویٰ کی دیوار اتنی اونچی بنا لے کہ اسے عبور کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو اور اسے پھلان کر کسی گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو یہ آپ کی جامع وصیت جو دنیا اور آخرت کے کامیاب پروگرام کی ضمانت ہے اللہ من جو تقوی اختیار کیے رہے گا اور تقوی پر قائم رہے گا اللہ رب العزت اس کا جو بھی جائز مشن ہو جو اس کا جائز پروگرام ہو اللہ تعالی اس کی تمام رکاوٹیں دور کر دے گا جلد یا بدیر کیونکہ انجام کار تقوا کے لیے اللہ رب العزت اس مشن کے راستے آسان کر دے گا اس بندے کو مخرج نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ یار ہو میں نہائی ہو لاحت ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں سے کچھ ملنا اس کے فہم و گمان میں بھی نہ ہو اس کے تصورات سے بالا اس کی سوچ سے بڑھ کر ایسے مقام سے رزق حلال کے انبار لگا دے گا جہاں اس کا فہم و گمان بھی نہ ہو یہ دنیا کی مضبوطی ہے جا اللہ یسرا جو تقوی اختیار کیے رہے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا مشکلات چھٹ جائیں گے سڑکوں کا دور ختم ہو جائے گا اور اس بندے کو آسانیاں مہیا ہو جائیں گے یہ تقوا کی وسیعت ہے بڑی اہمیت کی حامل اتا قیام قیامت اگر مسلمان اپنی دنیا کی مضبوطی چاہتے ہیں اقتصادیات کی بحالی چاہتے ہیں معیشت کی قوت چاہتے ہیں کہ وہ تقوا کی رہی نے منت ہے تقویٰ اختیار کیے رہو اور آخرت کا فائدہ یو کف فرائن ہو بن سی آتے میں کی برکت سے گناہ بھی معاف کر دے گا اور بڑا بھاری بھرکم اجر دے گا عظیم و شان اجر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کو بھاری بھرکم کہہ دے عظیم و شان کہہ دے وہ کتنا بڑا ہوگا کیا اس کا حجم ہوگا ہماری سوچ سے ماورا بڑا عظیم و شان اجر دے گا یہ بھی تقواہ کے رہینے منت ہے تو پیارے پیغمبر کی یہ وصیت یقیناً دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بہتری کی بنیاد ہے اگر یہ امت اسی وصیت کو تھام لے اور تقوا کے تقاضے پوری کرتے رہے کرتی رہے تو اللہ رعزت دنیا کی آفیت بھی دے گا کامیابی بھی دے گا اور آخرت میں جنات النعیم اپنی رضا اور اپنے دیدار کی شکل میں اس بندے کے سامنے سعادتوں اور عظمتوں کے ڈھیر لگا دے گا دوسری وسیحت آپ نے فرمائی بسم امتاہمر علی عبد الحابا شیخ یہ وسیعت سیاسی نظام کی قوت پر قائم ہے اور سیاسی نظام کی مضبوطی کا درس دیتی ہے کہ تمہارا امیر حکمران جو بھی ہو حبشہ کا سیاہ غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقے کی طرح سڑا اور پسا ہوا ہو ہاتھ پاؤں کٹے کیوں نہ ہو تم نے اس کی سماں اور ہتائد کرنی تاکہ سیاسی نظام مملکت کا نظام استقرار پر رہے اور فتنے نہ ہو یہ فتنہ ایک ہلاکت ہے سم و کرنی حاکم جو بھی ہو ایک تقسیم کر دے یقو بکتاب اللہ و سنت تمہاری قیادت وہ کتاب اللہ کے ساتھ کرے میری سنت کے ساتھ کرے اور ایک حدیث میں نبی علیہ اسلام کا ارشاد ہے کہ انم متھا ہے تو معروف حاکم کی اطاعت جو ہے وہ معروف اور نیک کاموں میں ہے برے کاموں میں نہیں ہے اس کا حکم اگر نیکی پر مبنی ہے دین کے مطابق ہے تو اس کو ماننا بھی ہے اور اس کی اطاعت کے دائرے میں ہمیشہ رہنا ہے اور اس کا حکم اگر نافرمانی پر مبنی ہے تو اس کو نہیں ماننا لیکن اطاعت کے دائرے سے بھی باہر نہیں نکلنا خروج اور بغاوت کا راستہ بھی اختیار نہیں کرنا اطاعت میں داخل رہو قائم رہو معروف میں بات مان لو اور منکر میں بات نہیں مانو تاکہ نظام سلطنت کسی فتنے کے بغیر قائم رہے وہ حاکم جیسے بھی آ جائے آج کل کچھ لوگ چیختے ہیں کہ فلاں دھاندلی کی پیداوار دھاندلی کرنا ناجائز ہے لیکن اگر وہ دھاندلی کے ذریعے بھی آ جائے اور اس کا نظام استقرار پکڑ لے حکومت قائم ہو جائے تو اب خاموشی اختیار کر لو یہ دھاندلی کے رٹے لگانا چھوڑ دو اب سمو ہے تلوار کے زور سے آئے تو بھی کسی بھی نظام سے آ جائے کچھ نظام شرعی ہوتے ہیں جیسے شورا کا نظام ہے کچھ نظام نظام کفر ہوتے ہیں جیسے جمہوریت کا نظام لیکن کسی بھی نظام کے تحت حکومت بن جائے استقرار قائم ہو جائے اب کوئی فتنہ نہیں ہوگا کوئی دھرنا نہیں ہوگا کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا کوئی عمومی مراکز میں ہاکم کے خلاف باتیں نہیں ہوگی کوئی ممبر و محراب اس کی بغاوت کے تعلق سے استعمال نہیں ہوگا اب فتنے سے بچنا ہے آپ اس کی اطاعت اگر امر معروف میں ہے تو فرد ہوگی اور اگر امر منکر میں ہے برائی میں ہے تو اس کو قبول نہ کرنا فرد ہوگا لیکن بغاوت پھر بھی اختیار نہیں کرنی بلکہ سم و حتایت ایک حدیث میں فل مکرہ بل منشد بل عسر بل یسر ناپسندید کی ہو خوشی ہو تنگی ہو آسانی ہو تم نے ہر حال میں اپنے حاکم کی اطاعت کرنی کیونکہ حکومت کے قیام کے ساتھ دین کا قیام مربوط ہے تو دین کے قیام کے تعلق سے کوشش کرو کسی فتنے میں ملوث ہوئے بغیر اور کسی فتنے کی دعوت کے بغیر اور یہ ایک ایسا نقصہ ہے اگر یہ امت اس کو تھام لے پکڑ لے سنبھال لے تو یہ استقرار سیاست اور استقرار دین کے لیے قیامت تک کی بنیادیں فراہم کر سکتا ہے تمہارا حاکم ہمشے کا سیاہ غلام کیوں نہ تم نے سم و حتائد کرنی اور صرف ایک ہی شکل ہے بغاوت کی اور وہ ہے اللہ تر کفر کہ تم اپنے حاکم سے کسی کھلم کھلے کفر کا مشاہدہ کرو کہ وہ کھلم کھلے کفر کا ارتکاب کر چکا اور اس کا کفر ہونا کسی تعویل کے ساتھ نہ ہو بلکہ صریح دلیل کے ساتھ ہو تو پھر کیا خروج تیار کر لیں بغاوت کا راستہ بنا لیں نہیں پھر یہ دیکھو کہ تمہارے پاس حاکم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں ایسا نہ ہو تمہیں دو دن میں پیس کے رکھ دے اور جو کچھ دین کے کام ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں مقابمت کی طاقت ہے یا نہیں اگر طاقت ہو تو پھر بغاوت جائد ہوگی نہیں پھر یہ دیکھو کہ مخابمت کی صورت میں کوئی خون ریزی تو نہیں ہوگی خواب و ایک بندے ہی کی کیوں نہ ہو ایک انسان ہی کی کیوں نہ ہو اور اگر اس بغاوت اور مخافمت کے نتیجے میں ایک بندے کی خون ریزی کا بھی امکان ہو پھر بھی بغاوت کا راستہ قبول کرنا ناجائز ہوگا دین فتنہ نہیں چاہتا دین امن و امن و استقرار کی بحالی چاہتا ہے تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ تمہارا حاکم حمشے کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو سمو اطاعت کرو پرسکون رہو معروف میں بات مان لو اور اطاعت کے دائرے میں رہو منکر میں بات نہ مانو مگر اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جس کو امت اکثر چھوڑ چکی ہے فنحیش مَن اختلاف ان قصیرہ فالح کم بے سنت ہی ب سنت الخلافا اور روشین میرے بھائی تم بڑے اختلافات دیکھو گے اعتقادی امور میں عملی امور میں عوامی اور میں نماز میں روزے میں حج میں حتیٰ کہ توحید باری تو میں بڑے اختلافات دیکھو گے امت مسلمان اللہ تعالیٰ کے مکان کے بارے میں اختراف کرے گی قرآن نے چھ سال مقام پر سراہد سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے امام کو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر اور جو عرش پر مستوی مانتا ہے مگر اس کو شک ہو کہ عرش اوپر ہے یا نیچے وہ بھی کافر مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو سب سے اونچا مانتا ہو اور اللہ رکن عزت کو اس عرش پر مستوی مانتا ہو اس کے باوجود امت کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے کوئی کہتا نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے کوئی کہتا اللہ کا مستخرج ہے وہ قلوب کوئی کہتا اللہ ہر جگہ ہے کوئی کہتا اللہ ہر چیز میں حلور کیے ہوئے یہ قوم کا شکار نہ ہو تو کیا اس کو توقع ہے کہ آسمان سے اس قوم کے لیے سونے کی بارشیں ہوں جو اس قوم کا بچہ بچہ مخروب ہے لاکھوں روپے کا اس ہزار سے باہر آ جائے ارے کیسے باہر آ سکتی جس قوم کے اختلاف کا عالم یہ ہو کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ذاتِ باری تعلی کے بارے میں اختلاف کا شکار کہ اللہ کہاں ہے پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ سن نے لونڈی سے پوچھا تھا اللہ, اللہ کہاں ہے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اوپر ہے عرش میں مستوی ہے فرمایا کہ پر مومن ہے اس کو آزاد کر دو یہ مؤمن ہے اس کا یہ عقیدہ اس کے ایمان کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو فرمایا کہ میرے پاس تم بڑے اختلافات دیکھو گے اختلاف ہو تو سکتا ہے مگر اختلاف باقی نہیں رہ سکتا قائم نہیں رہ سکتا ایک اختلاف کا پیدا ہونا اور ایک اختلاف کا باقی رہے پیدا ہو سکتا ہے جہاں مختلف عقل ہو ازہان ہو اور سوچ کے مختلف دھانے ہوں وہاں اختلاف جنم لے سکتا ہے لیکن جہاں اختلاف کے حل کا نسخہ کیمیا موجود ہو رتو ہو والرسول اس اختلاف کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا معنی کتاب اللہ کی طرف رسول کریم کی طرف لوٹانے کا معنی سنت رسول اللہ کی طرف جہاں یہ حل موجود ہے نسخہ سعادت موجود ہے وہاں اختلاف کا قائم رہنا اور اختلاف کی بقا چے معنی دار اختلاف کا ہونا مضمون نہیں ہے اختلاف کا باقی رہنا مضمون نہیں اور یہ امت اختلافی کا شکار کیونکہ علاج کے حقیقی راستے کو ٹھکرا دیا گیا اور سب نے خود ساختہ مذہب بنا لیے مسلک بنا لیے شخصیتیں قائم کر لیں اسی کا قول حرف آخر ہے اسی کے فتوے بنیاد ہیں یہ تو اختلاف کے حل کا نسخہ نہیں ہے مختلف تم سی ہے میرشائی تو حکم تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو سن لو اس اختلاف کا فیصلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کرے گا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا اللہ سے فیصلہ کروانا ہے تو آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی شخصیت کی طرف رجوع کرو اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی سنت کی طرف اسی لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہی تمہیں خلاف دیکھو تو فالحمبہ سنت ہی میری سنت کو تھام لو ہاں میری سنت کے ساتھ ساتھ چار شخصیت خلافا راشدین خلافا ان کا طریقہ اگر کوئی چیز میری سنت میں نہ ملے تو ان چار خلفا کا اجماعی فیصلہ جو ہے تمہاری رہنما ہوگا نبی اسلام نے ان خلفاء کی دو صفات بیان کی ہیں الراشدین راشدین وہ خلفاء جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں حق پر قائم ہیں تو حق پر قائم رہنے کی آپ نے ضمانت دی ایسی ہی جی کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کو راشدین قرار دیا گیا ان کو مہدیین قرار دیا گیا کسی پانچویں انسان کا نام تو لو جس کو شریعت میں مطلع راشد اور مہدی قرار دیا ہو راشدین میں گنا ہو اور مہدیین میں گنا ہو کسی کا نام تو لیجیے تو میری سنت اور ان شخصیات کی سنت یا طریقہ جو راشدین اور مہدیین ہیں جن کے حق پر ہونے کی راشد ہونے کی ہدایت یافتہ ہونے کی امام الانبیاء نے ضمانت دی ہے اور یہ صرف چار ہی شخصیتیں ہیں. کوئی چیز ہے اگر میری سنت میں نہ ملے تو خلافا کا طریقہ موجود ہے. اس حدیث کا اس فرمان کا انتباق ایک ہی پر ہوتا ہے اور وہ ہے پیغمبر اسلام کا سیاسی نظام آپ کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اس چھوٹی سی بستی پر چھوٹے تھے شہر پر آپ کا دائرہ حکم تھا لیکن آپ کی وفات کے بعد اسلام پھیلا شرق و غرب تک پہنچا شام تک حکومت استوار پائی حتیہ کہ بر اعظم ایشیا افریقہ اور ماورال نہر اسلام کی دعوت پہنچی تب نظام نبوسا اختیار کی مناسب قائم کیے گئے عہدے اور وزارتیں تقسیم کی گئی یہ خلاف راجدین کا نظام جن میں سے ایک ایک بات اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ماخود ہے تو ان امور میں جب کہ حکومت کے نظام کی وسعت ہو تو خلاف راجدین کا نظام ان کا طریق سیاست ان کے عملی اقدام تمہاری ہوں گے تو آپ نے ان چار شخصیتوں کو جن کا دور اقتدار تیس سال تک پھیلا رہا اور نبی علیہ اسلام کی حدیث بھی بعد میرے بعد جو خلافت ہوگی جو اللہجنوا ہوگی نبوت کے طریق پر ہوگی نبوت کی آئینہ کار ہوگی وہ تیس سال تک قائم رہے گی اس میں یہ چار شخصیت ہے اوبکر صدیق رضی فاروقی عمر عمر عزیز رحم اللہ ان تمام کے ادوار کو جمع کیا جائے یہ تیس سال کا خلافت کا دور ہے اور آپ نے ان ادوار کو خلافت راشدہ کہا ان شخصیات کو راشدین قرار دیا اور محتدین قرار دیا یہ حدیث تقلید کی دلیل نہیں ہے ان شخصیات کے علاوہ کسی شخصیت کا نام لو جس کو شریعت نے راشدین میں سے اور مہدیین میں سے شمار کیا ہو اور یہ چیز جو ہے تمہاری مضبوطی تمہارے قوام اور پختگی کی اساس ہے یاد رکھو مسلمانوں کی کمزوری ایک ہی سبب پر قائم اور وہ اختلاف ورنا اختلاف نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اطناطیات کی شکل میں اختلافات کی شکل میں ہوا نکل گئی کمزور پڑ گئے تو تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں طاقتور ہو جائے گا اور وہ طاقتور ہو گیا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا تمہاری ازیت کی ہر پروگرام کو اپنائے گا تمہارے خلاف تدبیریں کرے گا اور اگر تم آپس متفق اور متحد ہو یہ تمہاری مضبوطی ہے اور تمہاری مضبوطی دشمن کی کمزوری ہے اور تم اگر مضبوط ہو گئے دشمن کمزور ہو گیا تو یہ علاقے کرے اللہ اللہ کی توحید کی اقامت اور اس کے دین کی اقامت کا محکم راستہ ہے اس پر چلنا ہے تو اختلافات کا فوری حل نکال لو کتاب و سنت کے کتاب رجوع کرنے کی صورت یہ نہیں کہ جو میری فقر ہے میرا مسلک ہے بس وہی مجھے مبارک ہو اختلاف کیسے دور ہوگا ایک شافی شافی رہے ہنفی ہنفی رہے نقش بندی نقش بندی رہے ہمبلی ہمبلی رہے اور کتاب و سنت کی رجوع کی توفیق نہ ہو تو اختلاف کیسے دور ہوگا اور اللہ کے پیارے کے کی وسیعت کہ میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے اس کا حل نکالو اور حل کیا ہے فلیمب سنتی میری سنت کو تھان لو اور میری سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو خلاف راشدین کی سنت کو وہ راشدین بھی ہیں اور مہدیین بھی ہیں ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی ضمانت میں دے کے جا رہا اور چوتھی وسیعت آپ نے فرمائی بھائی یا کم تو یہ نئی نئی چیزیں بدعات نئے راستے ان کی ایجاد سے بچو ان کی اختراع سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے تو فلاح کیسے پا سکو گے اگر ایک انسان دنیا میں ایسی علامتیں پیش کر دے جو اس کے جہنمی ہونے پر منتج ہو یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے دنیا کا خسارہ آخرت کا خسارہ اور یہ کیسے لاحق ہوتا ہے ان اختراعات سے ان ایجادات سے کتاب و سنت میں کوئی چیز نہ ہو اور آپ اس کو ایجاد کر ڈالیں اچھا سمجھتے ہوئے یہ تو بہت بڑا بغاوت کا راستہ ہے اور یہ بغاوت حکومت وقت سے نہیں یہ بغاوت اللہ اور اس کے رسول سے ہے کتاب و سنت کی شکل میں پورا دین موجود ہے اور بدعت کو جاری کرنا اس میں کم از کم چار مفاسد ہیں نمبر ایک بدعت شریعت مفاصد ہے اور شریعت ساز کون ہے اللہ رب العزت الرعزت شراطمہ تو جو شخص کو نیا طریقہ ایجاد کرے وہ اللہ کے ساتھ تشکو اختیار کرتے ہوئے شریت ساز بننے کی کوشش کر رہے اس سے بھیانب جرم ہو سکتا ہے کوئی دوسری خرابی شریعت پر استراک استراک کا معنی یہ ہے کوئی کام پہلے ہوا ہو اور آپ سمجھیں کہ اس میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے اور وہ کمی ہے وہ میں پوری کر دوں شریعت بن چکی ایک इंसान انسان को کو ایجاد کر کے یہ تاثر دے رہے کہ اللہ کے بنے ہوئے نظام میں فلاں چیز کم تھی فلاں چیز کم تھی فلاں چیز کم تھی،, تھی اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اس کا استدراک کی ضرورت ہے جو بدعت انسان بدعت کو ایجاد کر کے بدعت کی ترویج کر کے اللہ تعالی پر استدراک کر رہا ہے اس کے دین پر استدراک کر رہا ہے یہ تاثر دے رہا ہے کہ اللہ نے جو دین بنایا اس میں یہ یہ کمی تھی جو میں نے پوری کی فلاں نے پوری کی اور فلاں نے پوری کی اس سے بڑی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے اور تیسرا محلق یہ ہے ایک بجوتی انسان اللہ کے دعوے کو جٹنا رہا سینہ تان پہ تکسیب کر رہا اللہ پاک کا دعوی کیا ہے ار یوم اکمل جو آج میں نے دین مکمل کر دیا بدوتی کہتا کہاں مکمل کیا مکمل تو ہم نے کیا ہے مکمل تو ہمارے آبا داد نے کیا فلاں چیز جاری کر کے فلاں چیز جاری کر کے اللہ کے دعوے کی دن دھاڑے تقریب کو شرم کی حد ہوتی ہے اللہ کے دعوے کو جٹلانا یہ بدلتی انسان کا جرم ہے جرم شدید جو ایک طبی ترین بہاوت کا راستہ ہے اور اگر بزرتی انسان کہے کہ میں تو اللہ کے دعوے کی تقسیم نہیں کر رہا تو پھر چوتھا جرم سامنے آ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے دین تو مکمل ہی بھیجا تھا مگر اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ محمد جو دین اسلام میں کسی بدعت کو جاری کرے اور اس کو اچھا سمجھے تو یہ اس شخص کا یہ عقیدہ ہے اس کا یہ ذائق اور فاسد ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا پورا دین نہیں پہنچایا فرمار کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا تو پھر نئے مسائل کا معنی بدعات کی ایجاد کا معنی معنی, معنی یہی ہوگا اللہ نے دین تو مکمل کیا اللہ کا فرمان تو سچا ہے مگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے پورا دین پہنچایا نہیں ہے نعوذ باللہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں امام مالک یکون یوم لا یکون یوم دینا اصل بات یہ ہے کہ جو چیز اس دور میں دین نہیں تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں اور صحابہ کے دور میں وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی تو کم از کم آج کے دنوں میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں بار ربی البر آنے والی ہے اس دن ہم کیا کچھ کریں گے ان میں سے کوئی چیز تو اللہ کے پیارے بغمبر کی سنت سے ثابت کر دیجیے تو حکم اقامت دین کا ہے نہ کہ اقامت موالد کا اتباع کی صورت میں دین کی اقامت اور دین کی مضبوطی ہے جبکہ کہ بدعت مہلک ہے دنیا کے بگار کا باعث ہے اور اخر بھی ناکامی کا باعث ہے اللہ کے پیر پیغمبر کی وسیعت ان چار نکات میں مکمل ہو گئی خلاصہ کلام کیا ہے تقوی اختیار کر لو اپنے حکام کی سم و کر لو فتنے قائم نہ کرو اور پھر اختلافی امور کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرو اور حل کرنے کا طریقہ اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ کے پیار پیغمبر کی سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو کچھ شخصیتیں ہیں جن کا اجماع جو ہے وہ راشدین اور مہدی سے ہے جن کے راشد اور مہدی ہونے کی ضمانت خود شریعت نے دی ہے پھر ان کے طریقے کے ساتھ چمٹ جانا اور یاد رکھنا یہ نئے نئے امور یہ بدعات اور خرافات کا راستہ اس سے نکلو اس سے بچو ہر نئی چیز بدت ہے ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے تو بڑی یہ کارامت وسیعت ہے ضروری ہے کہ امت ان کو تھام لے عملی جامہ پہنا لے تو یہ استقرار ہے ہر بندے کی انفرادی زندگی کا اجتماعی امور کا سیاسی امور کا تجارتی اور معاشی امور کا ہر چیز کا استقرار ہر چیز کی مضبوطی اس نظام پر قائم ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی وسیعت کے طور پر پیش فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے تو غور و فکر کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے ان وسیتوں کو پلے سے باندھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ امت جو تڑپ پر یہ سک رہی ہے کا، اتفا کا میں موقوف اور قائم ہے وہ توفیق اللہ, تعالی اللہ پاکہ میں توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر کے سارے فراہمی پر عملی جامع پہناتے ہوئے اسے حقیقتاً قبول کر لیں اور تا زندگی قائم رہے تاکہ ہمارا دین ہمارا سیاسی اقتصادی نظام ہمارے لیے قائم ہو سکے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین قیمہ کہا ہے کہ تم دین کو اختیار کر لو یہ دین تمہارے سارے معاملے سیدھے کر دے کر اللہ کی توفیق سے اقول قولی هذا اختر اللہ